صاحب ہمارے ضرب مومن بھائی نے جو ہے سوال کیا ہے حضرت صاحب ان کے تین چھوٹے چھوٹے سوال ہیں ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ رقو میں جب رکو میں نماز میں جب رکوع کرتے ہیں کھڑے ہوتے وقت نظر کہاں رکھنی چاہیے اس بارے میں بتا دیجئے گا اور ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز کے وقت آنکھیں بند رکھنا ٹھیک ہے اس بارے میں بتا دیجئے گا اور تیسرا سوال ہے حضرت حضرت عمر بن الخط حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے بارے میں کسی کتاب کا نام بتا دیں بہت نماز اشتاک اللہ خیر جی میرے بھائی جب آدمی نماز میں کھڑا ہو تو سجدے کی جگہ نظر ہو جب رکوع میں ہو اور جو ہیں انگلیاں ان کے ناخنوں پر نظر ہو اور جب آدمی سجدے میں ہو تو نائب کی نوک پر نظر ہو اور جب آدمی کادے میں بیٹھا ہو تو آپ نے دامن میں نظر ہونی چاہیے اور سیدنا فروق اعظم رضی اللہ تعالی کے بارے میں تو کافی کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں حضرت علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ تعالی عہ کی کتاب ہے سیرت عمر ابن الخطاب اسی طریقے سے مولانا محمد شدید صاحب کی ایک کتاب ہے سیرت عمر فاروق حضرت علامہ سیوتی کی تاریخ الخلفا اور جتنی بھی تاریخ اسلام پہ کتابیں لکھی گئی ہیں ان سب میں سیرنا فروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات حیات طیبہ کے بارے میں کافی اچھا بیانات ہیں تحریریں اسی طریقے سے ایک سید خضر الحسین شاہ صاحب کی کتاب ہے خلفائے رسول چاروں خلفاء کے اس میں اصیرت اور جان ہے